بسم اللہ الرحمن الحمد اللہ وحد صدق نسر عبد ود و حضم اللہ نبی اباد میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں اور مجاہد سا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ شیخ ابو مصعب صورف الله اصرح کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس تیسری فصل میں جاری ہے الحمد تیسری فصل میں استاد محترم نے حق و باطل کی کشمکش کو بیان کرنا شروع کیا ہے اس سلسلے میں آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ یہ باتیں بیان کی جائیں گی کہ انسانی معاشرہ کیسے وجود میں آتا ہے سلطنتیں کیسے قیام پذیر ہوتی ہیں اور حکومتیں کس طرح وجود میں آتی ہیں استاد محترم نے آج کے درس کا یہ عنوان قائم کیا ہے نمو التجمعات تجمات و قیام المالک انسانی معاشرے کی نشونما اور ملکوں کا قیام و نشو اصل اور حکومت کا قیام وہ قیام النمور ذل عبر علم تقرر عبرت تاریخ کا اور فراونی مسلث یا تکون کا وجود میں آنا جو تاریخ میں بار بار ہوتا آیا ہے اور یہ تین تکون حاکم کا اور ان کے معاونین سے وجود میں آتا ہے انسانی معاشرے اس طرح وجود میں آتے ہیں کہ شروع شروع میں چھوٹے چھوٹے خاندان ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہیں اور ہوتے ہوتے وہ بڑے خاندان میں بدل جاتے ہیں اور یہ فطری اور طبی بات ہے کہ جب افراد میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ان کو کنٹرول کرنے کا مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے ان کے حقوق اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے یا ان سب کا جو دادا ہوتا ہے یا جو قبیلے کا سردار ہوتا ہے قبیلے والے سب کے سب اپنی ضرورتوں اور انسانی بشری تقاضوں کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں پھر جب یہ قبیلہ ایک جگہ رہتا ہے اس کی ضروریات بھی ہوتی ہیں مثال کے طور پر ان کے مویشی ہوتے ہیں اور ان کو خود بھی خوراک اور پوشاک کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو جب ایک قبیلہ ہو چھوٹا سا قبیلہ ہو تو اتنی بڑی مشکل تو نہیں ہوتی لیکن جب یہ قبیلہ بہت سارے قبیلوں میں بدل جاتا ہے تو انہیں خوراک پوشاک رزق پانی چارا اور شکارگاہ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے جلد ہی مسائل اور مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے تو لوگ ان مسائل کو حل کرنے کے لئے رزق کی تلاش میں دور دور چلے جاتے ہیں ضرورت ہوتی ہے رزق کی تلاش میں آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے بھی ہوتے ہیں چرا کے خاطر لڑائیاں ہوتی ہیں شکار کے خاطر لڑائیاں ہوتی ہیں پہاڑوں کھیت کھلیانوں باغات اور رزق کے دوسرے ذرائع کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں اب ان مسائل کو حل کرنے کے لیے قبیلے کا سردار دینی پیشوا اور کاہن وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں ظاہر سی بات ہے جن کے پاس طاقت ہوتی ہے قوت ہوتی ہے وہی اہل اقتدار ہوتے ہیں وہی اصحاب اقتدار ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک طبعی بات ہے کہ ایک قبیلہ جس کی طاقت میں افرادی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ آس پاس کے جو چھوٹے چھوٹے قبائل ہوتے ہیں ان پر اپنا تسلط جمانے کی کوشش کرتا ہے بڑی مچھلی اور چھوٹی مچھلی کا فلسفہ شروع ہو جاتا ہے بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھانے کے چکر میں بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں اور ان جنگوں کو ختم کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں آپس میں شادیاں اور آپس میں معاہدے یا زور استعمال کر کے کمزور قبیلے کے اوپر کنٹرول حاصل کر لینا اس کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے ملک وجود میں آ جاتے ہیں اب ملک جب ہے تو اس کے لیے اہلکاروں کی ضرورت ہے سرکاری ملازمین کی ضرورت ہے اور مسلح لوگوں کی ضرورت ہے قلعوں کی ضرورت ہے حاکم بھی موجود ہے بادشاہ صاحب موجود ہیں دینی پیشوا بھی موجود ہیں دین چاہے کسی بھی قسم کا ہو اور ملک کے تمام کاموں کو سنبھالنے کے لیے مشورے کی ضرورت ہے یعنی یہ تیکون جو ہے وجود میں آ گیا حاکم کاہن اور مشیران نے مملکت جیسے قبائل آہستہ آہستہ پھلے پھولے اور انہوں نے چھوٹے قبائل کو ہڑپ کیا اسی طرح یہ ممالک بھی پھر پھلتے ہیں پھولتے ہیں پاس کے جو ہمسایہ ممالک ہوتے ہیں ان کو ہڑپ کرنے کے لیے کوششوں میں لگے رہتے ہیں یا ان کو اپنے علاقے سے جلا کر دیتے ہیں جیسے کہ امریکیوں نے کیا ہسپانیا سے یہ آئے اور ریڈ انڈین جو اصل وہاں کے باشندے تھے جو وہاں کے اصل باسی تھے انہیں انہوں نے یا قتل کر ڈالا یا انہیں جلا کر ڈالا اور آج یہ ظالم جنہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا آج لوگوں کو انسانی حقوق کا درس دینے میں لگے ہوئے ہیں اللہ ہو اکبر میرے بھائیوں جن علاقوں میں افرادی قوت زیادہ ہوتی ہے اور رزق کے وسائل اور ذرائع زیادہ ہوتے ہیں وہ پھر بڑے طاقتور ممالک میں بدل جاتے ہیں اور ان علاقوں کے جو سردار ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے طاقتور جاگیردار بن جاتے ہیں اور یہ جو بڑے بڑے طاقتور جاگیردار ہوتے ہیں یہ بادشاہ کے کیا ہوتے ہیں معاون بن جاتے ہیں بادشاہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اس طرح بادشاہ کے وسائل میں اور اس کی طاقت و قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے اب اس طاقت اور قوت کو مزید پروان چڑھانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اسلحے کی ضرورت ہے فوج کی ضرورت ہے بڑے بڑے قلعے اور شہروں کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواروں کی ضرورت ہے جیسے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا تو اس کے لیے اداروں کی ضرورت پڑتی ہے اجتماعی کاموں کے لیے سماجی کاموں کے لئے الگ ادارے قائم کیے گئے اقتصادی معاملات کے لیے الگ ادارے قائم کیے گئے اور سیاسی امور کے لئے الگ ادارے قائم کیے گئے مقصد یہ ہے کہ ایک ملک جو ہوتا ہے اس کے بہت سارے ادارے ہوتے ہیں اور یہ ایک طبعی اور فطری بات ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے کسی کے آگے جھکنے کی فطرت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے بات سمجھ میں رہی ہے انسان چاہے جتنا بھی طاقتور ہو جائے چاہے جتنا بھی قوی اور مضبوط ہو جائے لیکن اس کی فطرت میں ایک بات رہتی ہے وہ ہے کسی کے آگے جھکنے کی بات یہ فرعون جس نے اپنے آپ کو انا رب اللہ کہ میں تم لوگوں کا سب سے بڑا حاکم ہوں اور سب سے بڑا بادشاہ ہوں اس فرعون نے یہ اعلان کیا لیکن وہ خود بچھڑے کی عبادت کرتا تھا اور بچھڑوں کی عبادت ہی کو دیکھ کر بنی اسرائیل میں پھر جسدن لہو خوار والی بات پیدا ہوئی سامیری نے جا کر وہاں بنی اسرائیل جو کہ ہجرت کر چکے تھے ان کے لیے بھی ایک بچڑا بنا کر سامنے پیش کیا کہ اب اس کی عبادت کرو بات سمجھ میں آ رہی ہے چونکہ یہ فطرت ہے کہ انسان ضرور کسی کے آگے جھکتا ہے اور کسی کے آگے اپنے قلب و جگر اور اپنی خواہشات تمام باتوں کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ہوتے ہوتے یہ فطرت اور اس سے متعلقہ باتیں ایک دین کی شکل میں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں اب یہ ایک دین اور مذہب اور ایک روحانی معاملہ یہاں شروع ہو جاتا ہے اور اس معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے رجال الدین ہوتے ہیں دینی امور کو سنبھالنے والے لوگ ہوتے ہیں پیشوا ہوتے ہیں پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ ہر ملک کے دینی معاملات کو کنٹرول کرتے ہیں میرے بھائیوں جیسے قبائل پروان چڑھے تو ممالک وجود میں آئے اسی طرح اب اس کنٹرول کو مکمل کرنے کے لیے ان ممالک کو اور مضبوط کرنے کے لیے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہے چراگاہوں کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں شکار کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں اور دنیا کے جو مختلف ساز و سامان ہیں ان کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں فقامت الحروب بین فبدأت تتکون الممالک وقت التي اتن فيها حضارات الطیض في مختلف مناطق الارض على يد اولئك الملوك الارض. نتیجتا جنگیں ہوتی ہیں بڑے بڑے ممالک کے درمیان طاقتور جو ہیں کمزوروں کو کھا جاتے ہیں ہڑپ کر جاتے ہیں قتل عام ہوتا ہے اور پھر جو ممالک غلبہ حاصل کر لیتے ہیں ان ممالک میں پھر تہذیب و ثقافت اور ایک تہذیبی سلسلے کی بنیاد پڑ جاتی ہے رومی تہذیب فنیقی تہذیب اغریقی تہذیب اور بہت ساری اس طرح تہذیبیں جو ہیں وجود میں آئی ہیں دنیا میں اور یہ جو چھوٹے ممالک ہیں یہ بڑے ممالک کی پناہ میں آنے یا بالکل ختم ہو جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا پھر بڑے ممالک کے شر سے اور ان کے دباؤ سے بچنے کے لیے دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں تو یہ بڑے ممالک طاقتور ہوتے ہوتے ایک بر اعظم کی شکل میں وجود میں آتے ہیں سپر پاور کی شکل میں وجود میں آ جاتے ہیں جیسے کہ پہلے یہ روم سپر پاور تھا فارس سپر پاور تھا اور اس کے بعد مسلمانوں کی خلافتیں سپر پاور تھیں اللہ جل جلالہ سپر پاور ہے زمین و آسمان میں اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو طاقت دی ہے تو وہ زمین میں سپر پاور ہوتے تھے اور پھر یہ سپر پاور جاتے جاتے صفر پاور میں بدل جاتے تھے ظلم کے نتیجے میں آپس میں خاندانی تعصب دینی تعصب اور اس طرح کے دوسرے تعصبات کے نتیجے میں ظلم ستم اور جبر و تشدد کے نتیجے میں یہ بڑے بڑے سپر پاورز جو ہیں صفر پاور میں بدل جاتے تھے آپس کی لڑائیاں جاری رہتی تھیں اور یہ اتنے بڑے بڑے بر اعظموں پر حکومت کرنے والے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بدل جاتے تھے پھر ان کی بھی وہی حالت ہوتی تھی جو اس سے پہلے ان کے آبا و اجداد نے چھوٹے ممالک کے ساتھ کیا ان کمزور ملکوں پر جو کہ طوائف الملوکی کے شکار ہو جاتے ہیں مختلف فرقوں میں بٹ کر مختلف گروہوں میں بٹ کر مختلف جماعتوں میں بٹ کر جو کہ اپنی طاقت کو تباہ برباد کر دیتے ہیں ان پر بڑے بڑے ممالک جو ہے حملہ کرتے ہیں اور ان کو پھر ہڑپ کر جاتے ہیں لِتُعَاوِدَ دَوْرَةُ تاریخی سی رہا بِأَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ بس تاریخ اپنے آپ کو اس طرح دہراتی رہتی ہے فتح تسوتم تدا سمت فکتحل تو یہ ممالک جو ہیں پھیلتی ہیں پھولتی ہیں بہت بڑی طاقت میں بدل جاتی ہیں اور پھر بعد میں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں اور ختم ہو کر رہ جاتی ہیں وہاں قیدا دوالی اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے میرے بھائیوں آج کے سبق میں ہم نے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو بڑے بڑے ممالک ہوتے ہیں یہ صفر سے شروع ہوتے ہیں ایک حد تک آ کر ان کی ترقی رک جاتی ہے ظلم و ستم اور جبر و تشدد کے نتیجے میں خاندانی تعصبات اور دینی تعصبات وغیرہ کے نتیجے میں سپر پاور بننے کے بعد یہ پھر صفر پاور کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ امریکہ اس نے ظلم و ستم اور جبر و تشدد اور بدماشی کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے سپر پاور کے درجے تک یہ پہنچا اور آج الحمد یہ غریب طالبان اور مظلوم افغانوں کے ہاتھوں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے صفر پاور کا سفر کرنے پر مجبور نظر آ رہا ہے اللہ تعالی ظالموں پر اپنا قہر نازل فرمائے اور اللہ تعالی مسلمانوں کو اسلامی حاکمیت اور اسلامی عمارت و خلافت کے قیام و استحکام کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق ہی محمد ولا علی و صحبی اجمائین